بلوغ المراب کی حدیث نمبر صفحہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں یہ بات تھوڑی سی رہ گئی تھی دونوں طرح کی حدیثیں کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں پیش کی گئی تھی ایک طریقہ تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چلو پانی سے ایک ہی ہتھیلی کے پانی سے آپ نے کلی بھی کیا اور ناک میں پانی بھی ڈالا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لیا اور اس سے آدھا حصہ آدھا پانی آپ نے منہ میں لے لیا اور باقی پانی سے ناک میں پانی ڈال لیا اور ناک کی صفائی کر لی اور ناک میں پانی چڑھا لیا یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے اس سے پہلے حدیث جو پیش کی گئی تھی اس میں بھی یہی کسی بات کا ذکر تھا لیکن ایک حدیث جو 47 نمبر کی ہے یعنی طلحہ ابن مشرف رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے انبی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین المدتی واہ اخرجہ ابو داود دن ابو داود سنبید داؤت کی یہ روایت ہے جس میں طلحہ ابن مصرف اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں الگ الگ پانی استعمال کرتے تھے تو یہاں پر یہ مسئلہ محل اختلاف ہو گیا کہ آیا کون سا طریقہ صحیح ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ ایک ہی چلو سے ناک میں کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے جیسا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے اور دوسری صحیح روایتیں ہیں جو اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور یہی بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کر لیتے تھے ناک میں پانی بھی ڈال لیتے تھے اور دوسری حدیث ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ پانی استعمال کیا کرتے تھے تو اس سلسلے میں تقریبا علماء کے یا کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں تین طریقے پیش کیے جاتے ہیں ایک طریقہ بلکہ دو طریقے جو آپ نے ابھی سنے کہ ایک ہی چلو پانی سے کلی بھی کر لیا ناک میں پانی بھی ڈالا دوسرا طریقہ ہے کہ الگ الگ کلی اور کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ پانی استعمال کیا کلی کرنے کے لیے الگ پانی تین بار کلی کر لیا پھر اس کے بعد ناک میں تین بار پانی لے کر کے الگ سے پانی ڈالا جیسا کہ آج کل عام طور سے وضو کیا جاتا ہے ایک تیسرا طریقہ ہے علماء نے یہ ذکر کیا کہ پانی اس طرح سے ایک چلو پانی اس طرح سے لے اور پھر کیا کرے کہ ان کو الگ کر کے ایک سے کلی کرے اور دوسرے سے ناک میں پانی ڈالے یعنی گویا کہ دونوں ہتھیلیوں کا استعمال کرے اس طرح سے مٹھی باندھ کر کے یا ہتھیلی باندھ کر کے ایسے پانی لے پھر اس کے بعد جو ہے ایک سے کلی کرے اور دوسرے سے ناک میں پانی ڈالے تو پہلی صورت جو بتائی گئی کہ ایک ہی چلو سے دونوں کام کرنا ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے اس حدیث اس کی دلیل وہ حدیثیں ہیں جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے متفق علیہ روایت ہے اور بہت ساری جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی وضو کی صفت کا ذکر ہے جس میں پمگ بداوستن شقطلاً کہ کلی کیا اور ناک میں پانی ڈالا تین بار تو یہ حدیث ان کی دلیل ان کے لیے دلیل ہے اسی اور چونکہ دلیلیں بڑی پختہ ہیں اور جس میں کہ بنکفن واحدین کا لفظ آیا ہے ایک ہی چلو سے تو جس کی بنیاد پر بہت سارے علماء نے اس کو کیا کہتے ہیں افضل قرار دیا ہے راجح قرار دیا ہے کہ یہی طریقہ زیادہ افضل ہے اور زیادہ راجہ ہے کہ ایک چلو پانی سے کلی کی جائے اور ناک میں پانی ڈالا جائے کیونکہ دلیل بڑی قوی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی سراہد کے ساتھ لفظ دوسرے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ پانی استعمال کیا جائے جس کو کہ جمہور علماء نے وہ کیا ہے پسند کیا ہے یعنی اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو الگ الگ پانی استعمال کرنے کو پسند کرتے ہیں تو ان کی دلیل کیا ہے ان کی دلیل کہہ لیجئے یا اس کا جواب کہہ لیجئے کہ وہ یہ جواب دیتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جن حدیثوں میں کفن واحدیث کا لفظ ہے وہ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ہے کہ شقا من واحد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کلّی کیا اور ناک میں پانی ڈالا ایک, ایک ہتھیلی سے ایک کف سے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کلّی کیا تین بار ایک, ایک ہتھیلی سے لے کر کے اسی طرح سے ناک میں پانی ڈالا یعنی گویا کہ یہ کس طرح سے ہے فمب مم انکن واحد ان وسطن شکا منکفن واحد یعنی کیا مطلب ہے کہ آپ نے کلی کیا ایک ہتیلی سے اور ایک چلو پانی سے اور ناک میں پانی ڈالا ایک چلو پانی سے یعنی انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی چلو پانی کو دونوں کے لیے استعمال کیا بلکہ دونوں کو الگ الگ استعمال کیا تو ان, انہوں نے اس کا جواب یہ دیا لیکن بہرحال اس میں تھوڑا سا تکلف بھی ہے اور کچھ چیزیں لانی پڑے گی کچھ عبارت یہاں پر داخل کرنے پڑے گی شامل کرنے پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے تو انہوں نے یہ جواب دیا دوسری حدیث وہ ہے جو طلحہ ابن مصریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو جس جو ابو داؤت کی ابی داود کی روایت ہے لیکن وہ, وہ, وہ کیا ہے ضعیف ہے کیونکہ اس میں ایک راوی ہے لیف ابن سلیم لیف ابن ابھی سلیم ہے جو ضعیف ہے اس ضعیف راوی کی وجہ سے یہ روایت کیا ہے ضعیف لہذا یہ روایت تو دلیل نہیں بن سکتی کیونکہ ضعیف روایت ہے تو گویا کہ دوسری دلیل ان کی ضعیف ہوگی ایک تیسری روایت بھی ان کی ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلی کرتے تھے اور ناک میں پانی ڈالتے تھے ناک میں پانی ڈالتے تھے کہ انہوں نے, انہوں نے یعنی علی ابن ابن طالب اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنما نے وضو کیا اور انہوں نے کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے کے سلسلے میں الگ الگ پانی کا استعمال کیا اور آخر میں فرمایا کہ ہا کضا رائنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح سے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا کیا روایت ہے حضرت علی رضی اللہ نے وضو کیا حضرت عثمان رضی اللہ نے وضو کیا اور انہوں نے کلی کے لیے اور ناک میں پانی ڈالنے کے لیے الگ الگ ہتھیلی کا یا الگ الگ جو ہے پانی کا استعمال کیا اور فرمایا کہ اس طرح سے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اس حدیث کو بھی سنن ابی داود میں امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اس حدیث پر کوئی انہوں نے کلام نہیں کیا پہلی والی روایت پر تو انہوں نے کہہ دیا کہ ضعیف روایت ہے لیکن اس حدیث پر اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد سکوت اختیار کیا خاموشی اختیار کی اور اسی طرح سے حافظ ابن نظر رحمتہ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے اور انہوں نے بھی اس کو ضعیف نہیں کرار دیا تو گویا کے گویا کہ یہ حدیث کسی حد تک قابل اعتبار ہے کسی حد تک اگر القل اس کا درجہ جو ہوگا وہ کیا کہتے ہیں حسن کا درجہ ہوگا ایک حدیث کا درجہ سمجھتے ہیں عام جو بالکل مشہور ہے ضعیف حسن صحیح یا صحیح پھر ضعیف صحیح حسن اور دعیف تو حسن درجے کی جو ضعیف حدیث ہوتی ہے وہ بھی قابل حجت ہوتی ہے قابل عمل ہوتی ہے تو گویا کہ یہ تیسری دلیل ان کی کسی قدر کیا قوی ہے یا حسن درجے تک ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے ان لوگوں کے پاس بھی دلیل ہے لیکن پہلے قول کے اعتبار سے یا پہلے قول کے مقابلے میں دلیل زیادہ قوی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں ایک ہتھیلی سے کلولی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ایک ہی ہتھیلی کا استعمال کرنا یعنی ایک ہی چلو سے دونوں کام کر لینا ان کی دلیل زیادہ قوی ہے کیونکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کروایت تھے تو معلوم یہ ہوا کہ پہلا قول بھی صحیح ہے دوسرا بھی قول صحیح ہے البتہ دونوں میں افضل کیا ہے یا راجح کیا ہے ان لوگوں کا قول ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک ہتھیلی یا ایک چلو کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دلیل ان کی بغیر تعبیل کے سیدھی سیدھی جو روایت ہے وہ یہی ہے جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلّی کیا اور ناک میں پانی ڈالا ایک ہی چلو پانی سے تو ان کی دلیل زیادہ راجے ہے اور افضل ہے زیادہ اور دوسرا طریقہ بھی آپ اس کو غلط نہیں کہیں گے اس لیے کہ ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے لہذا آدمی دونوں طریقہ استعمال کر سکتا ہے سمجھ میں بات آئی علماء اس طرح جی تو جمہور علماء, علماء کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ دو تین دلیلیں ہیں اس کی بنیاد پر ہو سکتا ہے گئے اور جو تعویل انہوں نے پیش کی یا اس کا مطلب جو بیان کیا کس حدیث کا جزید. کہ جس نے ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اللہ کے رسول سلاح فمگ مدا وسطن واحد تو انہوں نے اس سے یہ سمجھا کہ الگ الگ لفظ بیان, بیان کرنے میں راوی نے بیان کر دیا ہے اس طرح سے لیکن ہے اصل میں کیا فمک مدا من کفن واحد وسطن من ان واحد اور ان حدیثوں سے بھی انہوں نے دلیل لیا ہے یہ بات یاد آئی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت وضو کا بیان ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین تین بار پانی استعمال کیا تو تو میں یعنی وضو کیا تین تین بار ایک ایک بار دو دو بار تین تین بار آپ نے یعنی آزائے وضو کو اپنے نے دو دو بار ایک ایک بار دو دو بار تین تین بار دونوں دھویا دو دو تو استعمال کیا تو اس سے بھی علما نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں بھی وہاں پر بھی جو ہے کوئی وضاحت نہیں ہے تین تین بار کا تو تین بار کلی کیا تین بار ناک میں پانی ڈالا الگ الگ انداز سے سمجھ رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر جمہور علماء ادھر گئے ہیں لیکن یہ کیا کہتے ہیں جمہور علماء اسے کہہ دیا جاتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جمہور علماء جدھر گئے ہوں وہی بات صحیح ہے یہ بات ذہن میں رکھیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ بات کم ایسا ہوتا ہے کم ایسا ہوتا ہے کہ جمہور جمہوریہ یا اکثر علماء جو ہے کسی ایسی بات کو مانے جو کیا کہتے ہیں جو صحیح نہ ہو ایسا یا مرجو ہو کم ایسا ہے لیکن بعض مسائل میں جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ صحیح ہے جیسے ایک مثال میں آپ کو دے دوں طلاق والی مثال ہے طلاق والے مسئلے میں چاروں ائمہ چاروں ائمہ سمجھتے ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے ماننے والے امام مالک ان کے ماننے والے امام شافئی ان کے ماننے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جمیان ان کے ماننے والے سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاق دی گئی تو تینوں واقع ہو جائے گی اور سب کیا ہے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے جبکہ حدیث ان کے اس قول کے خلاف ہے قرآن کا مفہوم ان کے خلاف ہے اور انہوں نے دلیل کہا سلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم میں یا ان کے قانون نافذ کرنے کی وجہ سے انہوں نے اس اور کو لے لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں اپنے اپنی خلافت میں لوگوں کو جو ہے سزا کے طور پر جب دیکھا کہ لوگ جو ہے عورتوں کو طلاق کے مسئلے میں پریشان کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے تین طلاق اپنی بیوی کو دے گا تو تینوں نافذ کر کے میں بیوی کو اس سے الگ کر دوں گا یہ تو سزا کے طور پر ایسا تھا تو اسی کو علماء نے جبہور علماء نے لے کر کے کی کیا کہا کہ اب آخری فیصلہ یہی ہے کہ تین طلاق جو ہے ایک مجلس کی تینوں واقع ہو جائے گی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس سے آخر میں آخری عمرے میں رجوع بھی کیا ہے اور یہ کہ ان کا یہ عمل جو ہے شرعی طور پر نہیں تھا بلکہ تعزیری طور پر یعنی سزا کے طور پر تھا ایسا سزا کے طور پر ایسا تھا انہوں نے انہوں نے کیا کہتے ہیں یہ نہیں کہا کہ تینوں ہم نافذ کر دیں گے اور طلاق مغلدہ واقع ہو جائے گی ایسا نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا کہ میں پھر جدائی کر دوں گا تین طلاق کسی نے دیا تو جدائی کر دوں گا جدائی تو ایک طلاق سے بھی واقع ہو جائے گی ہو جائے گی کہ نہیں ہاں ایک طلاق دے دیا عزت ختم ہو گئی دونوں میاں بیوی بی آزاد ہو گئے بیوی بی جا کر کے کسی سے شادی کر سکتی ہیں تین کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جمہور علماء کی بات جہاں تک آئے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جمہور علماء ہی کی بات یا اکثر لوگوں کی بات ہی صحیح ہو بعض مسائل میں کمر علماء ہے جو اس کی تحقیق کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے لوگوں نے اس طرح سے کیا ہے لیکن صحیح بات اب دیکھیں یہیں پر اس مسئلے میں دیکھ لیجئے کہ کیا کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اس میں کوئی تعویل مطلب تعویل لوگ کرتے ہیں لیکن تعویل میں بھی تھوڑا سا کمزوری ہے مرمزہ وسطنش کا کف ان واحد کا لفظ ہے کہ کلی کیا ناک میں پانی ڈالا ایک ہتھیلی سے اسی طرح سے سمجھ گیا یہ مسئلہ جی اس لیے میں نے اس مسئلے کو تھوڑا سا دوہرایا جی جمہور کا لفظ جو لغوی ترجمہ ہے جس سے کہ جمہوریت بنی ہے وہ کیا ہے اکثریت کے معنی میں ہے جمہور علماء کا مطلب ہوگا اختر العلما اکثر علماء سمجھ گئے جی اگلی حدیث ہے پچاس نمبر کی حدیث تعالبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی قدم ہی مسلفری یہ صحیح حدیث ہے کہ اس میں اس حدیث کو لا کر کے وضو کے اندر جلدی بازی سے روکا گیا ہے وضو اطمینان سے اور اچھی طرح سے کرنے کے بارے میں کرنے کا گویا کے حکم دیا ہے دیا گیا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ ناخن کے برابر اس کے پاؤں میں پانی پا... نہیں پہنچا تھا وضو کیا اس نے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ناخن کے برابر اس کے پاؤں میں جو ہے پانی نہیں پہنچا اس کا پاؤں خشک رہ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کرو ارجیف کہ جاؤ اور اچھی طرح سے وضو کرو اس لیے وضو کرنے میں جلد بازی سے قطن کام نہیں لینا چاہیے اب ہم لوگ سب کی فطرت ہے میری بھی اپنی بھی یہ فطرت ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے کوتا ہی ہوتی ہے سب سے جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو اب کوشش کریں گے کہ ایک رکعت چاہ نہ پائے Hmm, جلدی جلدی وضو کر کے دوڑے بھاگے آئیں گے سب کی ہم بھی شامل ہیں سب اس میں تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ غلطی سے چھوٹ جاتا ہے اور اگر سوکھا رہ گیا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے دیکھا کہ کچھ لوگ جو اور جلدی جلدی پانی کے جو ہے جہاں پانی تھا نہر یا کیا کہتے کوئی تالاب وغیرہ تھا وہاں پر پہنچ گئے اور جلدی جلدی وضو کیا اور ان کی ایڈیاں جو ہے خوشک رہ گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا مِنَ النَّارِ کہ ان ایڑ کے لیے ہاں آگ کی تباہی ہو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے بارے میں دھمکی دیکھی یہ ایڑیاں آگ میں جلیں گی ہاں کیوں ایسا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اور نماز نہیں ہوگی تو گویا کہ ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں گنا ہوا کہ آدمی نے جو ہے آدمی کی نماز رہ گئی ہاں فرض نماز کا بہت بڑا مقام ہے اور اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے اور یہ ایسی عبادت ہے جس عبادت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے نماز وعید معنی ہوتا ہے دھمکی وعید جی اس طرح سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں دھمکی کے تحدید بھی کہتے ہیں وعید بھی کہتے ہیں ایک واد ہوتا ہے لفظ وعد تو وہ خیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں وقل واد اللہ وعد اللہ المنین لیکن اکثر جو ہے جو یہ لفظ وعید اصل میں اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ اردو میں وعید بولا جاتا ہے دھمکی کے معنی میں تو جہاں یہ لفظ بولا جائے تو آپ اس کو کے سلسلے میں وعید آئی ہے کیا مطلب دھمکی آئی ہے حدیس سے ایک بات اور سمجھ لیجیے آج میں یو ٹیوب پر جو ہے ایک شیخ محمد حسن اکشے سلفی عالم ہے موزے پر مسا کرنے کے سلسلے میں ان کی دو تین منٹ کی تقریر تھی سن رہا تھا عربی زبان میں تو ان کی تقریر پر ایک شیعہ نے نوٹ چڑھا ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں نا تو لکھا اس نے کہ حمار شیخ الوہابیا ہاں ابن تیمیہ ابن سینا اتنا سخت جملہ کہا کیوں کہا اس نے اس لیے اس نے کہا کہ شیعوں کا مذہب ہے کہ پاؤں کو دھلا نہیں جائے گا مسا کیا جائے گا اور آیت میں دلیل کیا پیش دلیل میں کیا پیش کیا آیت جو وضو علی آیت ہے نا آیت وضو نام تم الاثلا فخلو وجو حکم وافق و مسکم اللہ تعالی نے پہلے غسل کا ذکر کیا چہرے چہرہ چہرہ دھو ہاتھ کو دھو پھر سر کا مسح کرو اس کے بعد والی جو کرت ہے کیا ہے فخلو وجو وجوہ کم ہا پر زبر و زبر دیا کم زبرافک وم سین پر زیر باقی وجہ سے مسح سے اس کا تعلق ہے پھر وارجولا ہے لام پر زبر ہے وار نہیں ہے کہ اس کے ساتھ مسح کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو شیعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیے کیسے پڑھتے ہیں وہ لوگ فخصلو وجوہ کم سے کم وہ ارجن کم پڑھتے ہیں لام پرزیر پڑھتے ہیں اس کا تعلق کسے جوڑ دیتے ہیں مسح سے جوڑ دیتے ہیں جبکہ یہ روایت اور اس طرح کی ویلّہ اقابی ننار والی بھی روایت جو ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے ہے غالباً کہ جسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوکھی رہ جانے والی ایڑیوں کو کی دھمکی دی اور یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علام نے فرمایا کہ جاؤ پاؤں میں جو ہے ایک ناخن کے برابر سوکھا رہ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جا اور اچھی طرح سے کرو اگر جو ہے پاؤں پر مسا کر مساح کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرماتے اس لیے کہ مساح میں تو صرف مساح کیا جاتا ہے اور کتنی اگر روایتیں اکٹھی کی جائیں تو بے شمار روایتیں پچاس ساٹھ روایتیں اور حدیثیں مل جائیں گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کو دھویا کرتے تھے صحیح مسا کے بعد با... با... با... میں آگے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آئے گی جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرایا اور وضو کرانے کے بعد جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو انہوں نے چاہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سے موزے اتار لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوڑ دو چھوڑ دو میں نے ہا, ان موزوں کو طہارت کے بعد وضو کے بعد پہنا ہے اس کے اوپر مسا کیا تو یہ شیعہ لوگ جو ہے پا... موزے پر مسا کی بات چھوڑیے وہ پاؤں پر مسا کرتے ہیں اسی وجہ سے ہاں تل کر کے اس نے جو ہے یہ جملہ اس نے لکھا آگے چلیے وانہو, یعنی انانسی اللہ تعالیٰ کال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تو مسئلہ جو اس حدیث پچھلی حدیث سے سمجھ گئے کہ نہیں کہ پاؤں کو دھونا ہے مسا نہیں کر رہا ہے شیعہ حضرات کیا کہتے ہیں ہاں <سؤال> کہ پاؤں پر بھی مسا کیا جائے گا آپ بھی دیکھیں گے یہاں اور آسا وساوالے جو ادھر آتے ہیں کہیں مسجد میں پڑ گئے تو وہ کیا کرتے ہیں ایسے مزا کر لے ہاں برافک میں تو ہوں گے مرافق اور ادھر جو ہے سابق وغیرہ میں تو یہ مسا کرتے ہیں جبکہ بغیر پاؤں دھلے وضو ہی نہیں ہوگا نمازی نہیں ہوگی ان کی تو کیا ہو اور کہاں کے کہ یہ بہرحال صلی اللہ علیہ <تصفح> وضو کے سلسلے میں پانی کے استعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے ایک مد کتنا بتایا گیا تھا لیٹر <تصفح> آہ؟ آہ آدھا لیٹر سے کم ساڑھے تین سو چار سو گرام کے آس پاس اتنے سے وضو کر لیا کرتے تھے اور سا اور ایک سا پانی سے یعنی تین لیٹر پانی سے تقریباً الا امداد تین لیٹر پانی یا سوا تین لیٹر پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہا لیا کرتے تھے نہا لیا کرتے تھے اب دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ امت کو اور ہم لوگوں کو پانی کے کم سے کم استعمال کی کا طریقہ بتا رہے ہیں हा? اگر ایک ایک بار آدمی وضو کرے گا تو چار سو گرام پانی میں یا زیادہ سے زیادہ آدھا لیٹر پانی میں آدمی وضو کر لے گا کر لے گا کہ نہیں میں نے بتایا تھا مثال دی تھی کہ ایک ریال جو مل, کی جو بوٹل ملتی ہے ہاں عمرے اور عمرے پہ جب راستے میں آدمی سفر پہ ہوتا ہے یا کبھی ایسا وقت پیش آ جاتا ہے کہ اس کو پانی نہیں ملتا خرید کر کے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو کیا ہے وہ ہاں ایک ہی باٹل پانی میں استنجا بھی کر لیتا ہے اور وضو بھی کر لیتا ہے تو دیکھیے ہو سکتا ہے ایسا کوئی محال چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے نہیں پیش کیا ہے کہ ناممکنات میں سے آئیے ہاں اور غیر مسلم تو اعتراض ہی نہیں کرتے ان کا تو ایک لوٹے میں سب کچھ ہو جاتا ہے جانتے کہ نہیں جی وی اختصر البص اور یعنی تین یا سوا لیٹر پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما لیا کرتے تھے اور اتنے پانی سے غسل ہو سکتا ہے لیکن اب اس میں جو ہے آپ اس لیکن نوعیت بھی آپ دیکھیں اب اگر خوب صابن لگائیں گے تو مشکل ہے لیکن پھر بھی اگر احتیاط سے آدمی استعمال کرے گا ایسے ایک ایک ہی چکر میں تین لیٹر پانی اگر سر پہ نہیں ڈالے گا اطمینان سے ٹوٹی والا لوٹا ہو یا اس طرح سے دھیرے دھیرے چھوڑ کر کے ہر جگہ پانی آدمی پہنچائے تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک حدیث آج میں نے پڑھی اللہ اکبر بڑی چونکا دینے والی حدیث ہے سنن نبی داؤت کی حدیث ہے شیخ البار رحمتہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہاں کہ ایک وقت آئے گا حدیث کا ہاں کہ ایک وقت آئے گا کہ الناس یا فی ادائی وفید القہور کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ دعا کرنے میں اور حد اور اسی طرح سے وضو کرنے میں تہارت حاصل کرنے میں اس اور جو دونوں چیزیں آئیں گی اس میں وضو تہارت حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں حس سے آگے بڑھ جائیں گے اعتدا یعنی اعتدا کریں گے حس سے آگے بڑھیں گے ایک وقت آئے گا کہ لوگ ہاں کرنے تہارت حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں ہس سے آگے بڑھیں گے یعنی ایسی غیر ضروری دعا مانگیں گے یا کیا اس طرح کی دعا, دعا مانگیں گے جس طرح کی دعا نہیں مانگنی چاہیے اور اسی طرح سے پانی کے استعمال میں ہس سے تجاوز کریں گے آج ہے کہ نہیں آپ ذرا سا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث آج کے وقت کے لیے پوری پوری فٹ آ رہی ہے مسجد میں یہاں پر کھڑے ہو جائیں آپ کھڑے ہو جائیں وضو خانے میں اللہ اکبر فل فل ٹوٹی کھول دیتے ہیں क्या اور کیا کہتے ہیں وضو کرتے ہیں دیکھیے ایک بالٹی پانی ایک آدمی ایک بالٹی پانی استعمال کرتا ہے پانچ چھ لیٹر پانی بہا دیتا ہے گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں ہمارا بھی یہ حال نہانے میں تو مت پوچھیے کہ کتنا پانی استعمال ہوتا ہے ہم سب قصور رہے ہیں سب لوگ تو دیکھیے آج یہ حدیث ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے اوپر آج پوری پھٹ کہ آج کرنے میں اور اسی طرح سے جو ہے غسل کرنے میں کتنا پانی ہم لوگ اضافہ کر دیتے ابتدا یہی ہے دعا میں ابتدا یہ ہے کہ دعا مانگے چلے, جا رہے ہیں مانگے چلے جا رہے ہیں ہاں جو چیزیں نہیں مانگنی چاہیے وہ بھی مانگے چلے جا رہے ہیں ہاں؟ تو اس طرح سے لوگ ہنسی تجاوز کریں گے تو آج کا وقت اور آج کا یہ دور آ گیا ہے آگے دیکھیں وَعن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مام کد فیس بےد اللہ شریق من, من اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جب وضو کرتا ہے اور اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس باغل اس باغ الوضو کی تفسیر بتائی گئی تھی کہ یعنی آزا کو اچھی طرح سے تین تین بار مکمل طور پر اچھی طرح سے اطمینان سے آدمی وضو کرتا ہے اور وہ بھی ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل اعمال میں اس عمل کو قرار دیا کہ آدمی جو ہے تکلیف کے وقت اچھی طرح سے وضو کرے گرم پانی ہے گرمی میں گرم پانی ہے آدمی وضو کر رہا ہے کہ چہرہ جل رہا ہے اور ہاتھ جل رہا ہے لیکن تین بار اطمینان سے آدمی وضو کر رہا ہے جاڑے میں ٹھنڈا پانی ہے گرم پانی میں اثر نہیں ہے تب بھی اطمینان سے ٹھنڈے پانی سے وضو اطمینان سے تین تین بار کر رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اچھی طرح سے وضو کرے اور وضو کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھے کون سی دعا ارشد اللہ شری کر ارشد اللہ وحدہ محمد عبدہ رسول یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کتنا اچھا کتنی بڑی فضیلت ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وزو تو کر لیتے ہیں وضو کے بعد کی دعا نہیں آتے. یا یاد ہے تو بھول جاتے ہیں خیال کر کے دعا کو پڑھنا اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے اس سے بہت بڑی فضیلت یعنی وضو کر لینے کے بعد تہارت حاصل کرنے کے بعد آدم اچھی طرح سے عبادت کر سکتا ہے نماز پڑھے قرآن پڑھے سب کچھ کرے. اس کے لیے جنت کے آٹھو دروازے کھول دیے دی جاتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے اور ترمیمزم میں بھی روایت ہے لیکن ترمیزی میں ایک تھوڑا سا اضافہ بھی ہے وہ کون سا اضافہ ہے اللہ مجالنی اللہ مجھے ہاں توبہ کر لینے والوں میں بنا دے توبا کر لینے والوں میں اور اسی طرح شامل کر لے اس روایت کے بارے میں یہاں پر شرح میں لکھا ہے یا کیا کہتے ہاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث اوپر والی صحیح ہے لیکن جو زیادتی ہے اللہ التوابین اس زیادتی کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الصحیو اور ضعیف الجامع صغیر میں حدیث نمبر 11112 نمبر کے حدیث میں اضافہ ہے لہٰذا اللہ من وجالرین بھی پڑھ لینا چاہیے ٹھیک ہے یہاں تک تقریبا ہمارا جو ہے کون سا باب پڑھ رہے تھے ہم لوگ کون سے مسائل کتاب ال و چل اس کے بعد جو ہے ابھی کتاب المس ہے خوب فائل پر مسا کرنے کا مسئلہ ہے ان شاء اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے نا یہاں تک کوئی سوال کسی طرح جی دعا جی دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں دعا میں آدمی جو ہے جیسے جنت ہے اب جنت کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لے یا جنت مانگے تو اس میں پھر دو سے آلہ مانگ لے اس میں اب ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی ساری چیزیں آ جائیں گی اس میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں یہ دے دے جنت میں یہ دے دے جنت میں یہ دے دے, یہ دے, دے. ہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ فلاں جگہ مجھے جو ہے قصر مجھے سفید محل دے دے اس کے بغل میں پتا نہیں کہا پوری اچھی طرح سے حدیث نہیں معلوم تو یاد نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا ان سے کہا کہ تم صرف جنت مانگو جنت میں ساری چیزیں مل جائیں گی ساری چیزیں ہوں گی اس میں تو اسی طرح سے دعا میں آدمی ایسی چیزیں مانگے ایسی چیزیں مانگے جو محال چیز ہو بڑھا آدمی بولے اللہ تعالی مجھے جوان کر دے جوانی کو واپس کر دے ہاں اس طرح سے محال چیزوں کا سوال کرنا غیر ضروری چیزوں کا سوال کرنا غیر ضروری چیزوں کا سوال کرنا تو اس سے منع کیا گیا ہے یا جو وقت دعا کا نہیں ہے اس وقت لمبی چوڑی دعا مانگنا دعا کا وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں بتایا ہے کہ سجا میں آدمی جب ہوتا ہے تو قریب ہوتا ہے لیکن سجدے کے علاوہ اور دوسری حالتوں میں آدمی دعا مانگے لمبی لمبی دعائیں مانگے پریشان ہو آدمی تو اس طرح سے جو ہے یہ اعتدا شامل ہے ٹھیک ہے صلی اللہ تعالیٰ علی السلام علی علیکم و رحمۃ اللہ یہ مسال